اگلا سوال ہے کہ احرام میں چہرہ چھپ جائے تو کیا حکم ہے ابھی ذکر ہوا کہ احرام حالت ہے احرام میں اگر چہرہ چھپ جائے ڈھک جائے تو اگر فوراً ہٹ جاتا ہے چہرہ ہو یا مرد کا سر ہو اگر یہ ڈھکا رہے تو اگر چار پہر گزر جائے یعنی تقریباً بارہ گھنٹے تو تو دم لازم آئے گا اور اس سے کم کا وقت ہے تو صدا لازم آئے گا واللہ تعالیٰ اعلم بسواب